الحمد رب و علی سید اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اللہ ع نور اللہ بخاری شریف جلد پندرہ سپا نمبر سترہ پر ہے جس کا مفہوم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے اسے اس کے باپ اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر محترم اسلامی بھائیوں اب ان شاء اللہ ہم یہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے صحابہ کرام علیہ مرضوان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم سے کس طرح محبت فرماتے, فرماتے اب یہ بات اور ہے کہ ہمارا ذہن بڑا کمزور ہے ہم بہت ناقیس العقل بندے ہیں ہم بہت چھوٹی سوچ رکھنے والے ہیں صحابہ کا اشترک ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا پھر بھی پیرے محترم اسلامی بھائیوں ہم اس امید پر کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پارا حضور کے نجم ہے اور نو رسول اللہ کی. اس امید پر کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مثلے تم جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے تو آئیے ہم انشاءاللہ اللہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسے جس کو جیسی عقل عطا فرمائی وہ اپنی عقل کے حساب سے جو بزرگوں نے سمجھایا اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ شاء علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعہ جو ہے نا اس کا محوم میں آپ کی بارگاہ میں رض کر گزر جاؤں ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زانو مبارک پر آپ کے زانو پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سر رکھ کر آرام فرمارا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی نماز عصر ادا نہ کی تھی اور نماز عصر کا وقت جاتا رہا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور یہ غروب ہونے کا جب علم ہوا حضرت علی کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں سے نماز کے وقت کے گزر جانے کے سبب غم نماز میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اب حضرت علی کے نکلے ہوئے آنسو کے قطروں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ ال کریم کا چہرہ غمگین اور آنکھوں میں نمی اور بالکل ایسا کہ بہت بڑا نقصان ہونے کے بعد جس کو کیسا گم ہوتا ہے اس طرح کی کیفیت حضرت علی پر تاریخ حضرت علی کرم اللہ تعالی وضہ الکریم سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سفتار فرمایا اے علی کیوں ممکن ہو عرض کی حضور میں نے نماز اثر ادا نہیں کیا اور سورج غروب ہو گیا آپ کے آرام میں خلل نہ, نہ ہو اس کی وجہ سے میں نے آپ کو نہ جگایا. جگایا پھر نماز کی محبت کے غم نے مجھے رلایا فرمایا مجھے اے مجھے علی مجھے نماز, مجھے مجھے اے مجھے اے نماز قضا پڑھو گے یا عدم یہاں تک کے سورج کو پھیر دیا اور حضرت علی کرم اللہ عدالکریم پتا چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب نماز اطر ازا کی پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ نے نماز اطر ادا فرمائی صلی صل اللہ تعالیٰ صلی اللہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اپنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تابانہ اور مزید بڑھانے کے لیے ان مدنی پھولوں کو چننے کی کوشش کریں عاشق اکبر حضرت صدیق ابتدا اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا وہ اپنے اسلام کو حتل وسیع جہاں تک ممکنوں چھپائے رکھتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی یہی حکم تھا تاکہ کافی کی طرف سے پہنچنے والی تکالیفوں سے مسلمان محفوظ رہیں جب مسلمان مردوں کی تعداد آڑتی تھرٹی ایٹ ہو گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آشق صادق حضرت سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض جزار ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اب علام تبلیغ اسلام کی اجازت عطا فرمائی دو عالم کے مالک و مختار شفیع شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولا انکار فرمایا پہلے انکار فرمایا پھر, پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر اجازت دے دی چنانچہ سب مسلمانوں کو لے کر مسجد حرام شریف میں تشریف لے گئے اور خطیب اول حضرت سید سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ آغاز فرمایا جیسے ہی خطبے کا شروع ہونا تھا کہ کفار و مشرقی چاروں طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے مقدہ مکرمہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شرافت مسلم تھی اس کے باوجود بد اتوار نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی اس قدر وار کی کہ چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا حتی کہ رضی اللہ تعالی عنہو بے ہوش ہو گئے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں سے اٹھا کر لائے لوگوں نے گمان کیا کہ حضرت سیدنا کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دار پانی سے نے اتنا مارا اتنا تکلیف دی اتنا لہو لہان کیا کہ ایسا محسوس ہوتا کہ حضرت علی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر لیا شام لیکن اللہ کے فضل سے آپ زندہ بچ گئے شام کو جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو افاقہ ہوا کچھ اطمینان ہوا بے ہوشی کی, کی کیفیت جاتی رہی ہوش آیا جب آپ اپنے آپ کو سنبھالا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی افاقہ ہوا ہوش میں آئے تو سب سے پہلے یہ الفاظ زبان صداقت نشان پر جاری ہوئے کہ محبوب رب ربل صلی اللہ علیہ وسلم علی علی علی کا کیا حال ہے لوگوں کی طرف سے اس پر بہت ملامت ہوئی کہ ان کا ساتھ دینے ہی کے سبب یہ مصیبت تم پر آئی ہے تم پھر بھی ان کا نام لیتے ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ وہ ملک خیر تھانہ لے آئی مگر آپ رضی اللہ ہی صدا تھی کہ شاید سال پہ کرے حسن و جمال صلاحی علیہ وسلم کا کیا حال ہے والدہ محترمہ نے لا کا اظہار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جمیل رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہوں عنہ کی بہن سے ان سے کی دیئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ اپنے لخت جگر سیدنا سٹی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مظلومانہ حالت میں کی گئی بے تابانہ درخواست پوری کرنے کے لیے ام خیر اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سید نہ جمیل کے پاس تشریف لے گئی اور سرور معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم کیا وہ بھی نامسائد حالات کے سبب کے اس وقت کو بڑی شدت کے ساتھ مسلمانوں پر غلبہ پانے کی کوشش کر رہے تھے تو حکم تھا کہ اس لیے اسلیہ اسلام کو اپنے ایمان کو چھپایا جائے تو انہوں نے بھی اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا. اور, اور چونکہ امول خیر جو حضرت سیدہ کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول نہ کیا تھا تو جب یہ تشریف بلد لائی بلد اور آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ اور کون ابو بسر رضی اللہ تعالیٰ ہاں ہاں آپ کے بیٹے کی حالت سن کر بڑا دکھ ہوا اگر آپ کہیں تو میں چل کر ان کی حالت دیکھ لوں امول خیر رضی اللہ تعالی عنا آپ کو اپنے گھر لے آئی انہوں نے جب حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت زار دیکھی تو برداشت نہ کر رونا شروع کر دیا حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا میرے آقا جناب اللہ علیہ وسلم کی خیر و خبر دیجیے حضرت سیدنا امیر جمیل رضی اللہ تعالیٰ نے والدہ صاحبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے توجہ دلائی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کیجیے اب انہوں نے عرض کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اجزا وجل کی عنایت سے بخیر و عافیت کے ساتھ اور دار العرتم یعنی حضرت سید آرتم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا وجل کی قسم میں اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاؤں گا جب تک شہینشاہ نبوت خراب خیر و برکت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شربت نہ پی دوں گا آہ! آہ! اے عشق تیرے سدتے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. اے لگا رسول کا دم بھرنے والے اسلامی بھائیوں دیکھیے تو صحیح عشق کس کو کہا جاتا ہے عشق محبت کی چیز کا نام ہے کہ یہ عاشق صادق ہے جو ظالموں کے وار کو برداشت کر کر اپنے پورے جسم کو خون سے لہو لہان کرنے کے باوجود جب ہوش آیا تو اپنے محبوب کو یاد کیا افاقہ ہوا تو محبوب کو یاد کیا اور جب کھانا پیش کیا گیا تو قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک پیارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ چنانچہ والدہ ماجدہ رات کے آخری حصے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے دار میں تشریف لے گئی عاشق اکبر حضرت سیدہ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر رونے لگے آتا ہے گمگوسار صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں موجود دیگر مسلمانوں پر بھی رونے کی کیفیت طاری ہو گئی حضرت سیدنا نہ صدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالتِ زار دیکھی نہ جاتی تھی. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطفا جان رحمت شمع میں ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یہ میری والدہ ماجدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے اور انہیں دعوت اسلام دیجئے شاہ خیر الانام علیہ افضل خلاط والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی الحمد عزوجل وہ اسی وقت مسلمان ہو گئی جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا جسے مل گیا غو مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا کبھی سیلے اشک روا ہوا کبھی آہ دل میں دبی رہی حبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دین اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے کس قدر مسائل و عالم برداشت کیے گئے اسلام کے عظیم مبلغین نے تن من دھن سب رائے خدا میں قربان کر دیا آج بھی اگر مدنی قافلے میں سفر پر جاتے انفرادی کوشش کر فرماتے سنتیں سیکھتے سکھاتے یا سنتوں پر عمل کرتے کراتے ہوئے اگر مشکلات کا سامنا ہو تو ہمیں عاشق اکبر سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات وہ واقعات کو پیش نظر رکھ کر اپنے لیے تسلی کا سامان کرنا چاہیے کہ مدنی کام مزید تیز کر دینا چاہیے, دینا چاہیے کہ دین کے لیے تن من دھن نثار کر دینے کا جذبہ اپنے اندر اجاگر کرنا چاہیے جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آخری دم تک اخلاص اور استطامت کے ساتھ دین اسلام کی خدمت سر انجام دیتے رہے رائے خدا ازن میں جان کی بازی لگا دی دین اسلام قبول کرنے کی پاداش میں جو صحابہ کرام علی مرضوان مظلومانہ زندگی بسر کر رہے تھے آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کے لیے رحمت اور شفقت کے دریا بہادر اور بارگاہ رب اللہ زبر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحب تقوے کا لقب پایا اور خدمت دین خدا اور الفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مال خرچ کرنے پر سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف بیان فرمائی فتوار شریف جلد 28 سفا نمبر 509 پر ہے امیر المومنین حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ نے دھات غلاموں کو خرید کر ان کو آزاد کیا ان سب غلاموں پر اللہ کی راہ میں ظلم توڑا جاتا تھا اور انہیں صدی کے اکبر کے لیے یہ آیت اتری ترجمائے کنزول امام پارہ تیس سور آیت نمبر سترہ اور بہت اس دوزخ سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی ابھی ہم نے عاشق صادق حضرت سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کے کو سمجھنے کی کوشش کی ایک آش ایک آش یہ جو جو چیزیں ہم نے سنی اللہ تعالی ہمیں اس کا صدقہ تا فرمائے جان لے عشق مصطفیٰ روز فصو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ کو ناز دوا اٹھائے گا اور جو کوئی ہمیں مصطفیٰ میں روتے تڑپتے بلدتے ہیں یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے دین و رات گزرتے ہیں ان کا تو یہ ارمان ہوتا ہے اپنا غم یا شہے امبیا دیجیے چشمے نم یا حبیب خدا دی اے سبحان اللہ کی صدا بلند کرنے والے اسلامی بھائیوں آئیے ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر غور کریں کہ ہم نے بھی جب سے ہوش سنبھالا ہے اللہ اجزا کے فضل و کرم و احسان کے صدقے ایمان والے خاندان میں پرورش پائی ہے اور سالہ سال ہو گئے اش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرتے ہیں کیا کبھی اشک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سبب ہمارے آنکھوں میں زم کے آنکھوں نکل پڑے یا کبھی ہمیں بھی غم مستعفی نے تڑپا کر بے قرار کر دیا اے دنیا کے مال کے نہ ملنے پر گنگین ہونے والوں اے دنیاوی آسائشوں کا سامان جمع نہ ہونے پر آپ سوردہ ہونے والوں دنیا کے مال کے ضائع ہو جانے پر اس مال کی محبت میں لوگوں کے سامنے شکوا شکایت کرنے والوں اب آپ کے کے رسول کو کیا ہو گیا اب آپ کے رسول کو کیا ہو گیا جب حضور صلی اللہ وسلم کا تذکرہ جب حضور صلی اللہ علیہ کی زندگی مبارک کا باپ باندھا جاتا ہے جب ان کی سوانح مبارک پڑی جاتی ہے سنی جاتی ہے تو کیا عجب کہ ہمارے آنکھوں سے بھی اشک رواں ہو جائے سنیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوچ کی آنکھیں کھولی آنکھیں تو اسلام کو اپنے گھرانے میں شروع دن ہی بھی سے بھی بھی پر فگن پائے ان کی والدہ حضرت امر سلیم سوتے والد حضرت سید ابو طلحہ چچا حضرت انس بن نظیر بھائی حضرت برا بن عبد الملک حضرت برا بن ملک خالہ ام حرام اور سبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص شہدائی تھے خاندان میں ہر وقت جاتے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت حق کا چرچا ہوتا رہتا تھا اس پاکیزہ ماحول نے کمسین انس رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا بیج بو دیا اس کے بعد ان کو مسلسل 10 برس تک رحمت ال عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی اس دوران ان کو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بے مثل اخلاق حالات نے اجتنا متاثر کیا کہ وہ اپنے شفیق آقا مولا صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے عاشق صادق بن گئے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جب وصال فرمایا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا اندھیری ہو گئی رحمت العالم صلی اللہ सलम की याद हर वक्त तड़पाती रही ان کی کوئی محفل ایسی نہ ہوتی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہو, ہو ہوا پہا ہے کہ کسی سے سنتے یا خود بیان کرتے حضرت انس کی آنکھیں نم ہو جاتی اور شدت تاثیر سے آواز بھر آ جاتی کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ اپنے آپ پر قابو نہ رہتا اور سخت بے چینی کے عالم میں محفل سے اٹھ کھڑے ہوتے اور جب تک گھر پہنچ کر تبرکات دکھاتے نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر لیتے ان کو چین نہ حاصل ہوتا ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کر رہے تھے میں نے کبھی کوئی ریشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں سکتا اور نہ کبھی کوئی خوشبو سوں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارکات سے افضل اسی طرح بیان کرتے کرتے فرد محبت سے اتنے بے قرار ہو گئے کہ گریہ تاری ہو گیا اور زبان پر بے اختیار الفاظ آ گئے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی تو عرض کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت اور یہ اثر تھا کہ انہیں اب خواب میں سید الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی تھی اللہ رسول ارض وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دنیا کے ہر شے سے محبوب نظر آئے صحیح بخاری میں ہے خود ان سے روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جو کسی شخص میں پائی جائیں تو گویا اس نے ایمان کی ہلاوت پالی ایک یہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ساری دنیا سے عزیز کروں دوسرا یہ کہ جس سے محبت کرے اللہ از وجل کی خاطر کرے تیسرا یہ کہ اسلام لانے کے بعد کفر طرف لوٹ جانے کو ایسا نا پسند کرے جیسا کہ آگ میں پڑ جانے کو کرتا ہے سلو علی الحبیب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھیں پیارے محترم اسلامی بھائیو آئیے میں آپ کی بار میں دعوت پیش کروں الحمدللہ عزوجل از وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا پاکیزہ ماحول ہے کہ اس مدنی ماحول میں اشتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں علماء کرام اس بات پر متفق ہے کہ جو سلاد علی کا علیہ رسول اللہ کا ناراض فدل سے لگائے وہ رسول ہوتا ہے اور پیارے اسلامی بھائی یاد جو کوئی ایسے وقت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پانی بھی سہراب نہیں کر سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نزا کی سختیاں اس طرح ہوگی کہ اگر کسی ریشم والے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑیوں میں ڈال کر کھینچنے سے جو حال ہوتا ہے مرنے والے کا یہ عالم ہوا کرتا ہے پیارے اسلامی بھائی ذرا سوچئے دعوت اسلامی پر اللہ کا کیسا خاص کرم ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقصبۃ المدینہ کا رسالہ رسالا حادثات آپ رسالہ حاصل کرے اس رسالے میں پیارے محترم اسلامی بھائی ایک اسلامی بھائی جو مبلغ دعوت اسلامی ان کا واقعہ موجود ہے کہ اسلامی بھائی استعمال کے مشہور سپر ہائی وے پر اپنی گاڑی پر سفر کر رہے تھے سفر کرتے کرتے اچانک کسی بڑی گاڑی سے ان کی ٹکر ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ اس حادثے میں ان کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے اب حالت یہ تھی کہ جسم کا ایک ٹکڑا دوسری طرف ہوئے، ایک ٹکڑا کسی اور طرف پڑا لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ کر زندہ ہوتے ہوئے جو مردہ ہے اسے زندگی کی دعوت دیتے نظر آتے وہ مبلج دعوت اسلامی کے جسم کے دو ٹکڑے ہونے کے باوجود ان کی زبان پر اشار جاری تھے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام تو السلام علیکم یا حبیب اللہ ابھی اشار یہ سلاد و سلام کی سوچے کی سدا بلند ہوگی وہاں موجود اسلامی بھائیوں نے ان کے دونوں جسم کو جمع کیا اور عزیز بھٹی اسپتال جو گجرات بابل مدینہ کا شہر ہے اس اتال میں لے گئے بتاتے ہیں کہ جس جگہ ایکسیڈینٹ ہوا وہاں سے لے کر شہر اسپتال کا راستہ کریب یا ڈیڑھ یا ڈھائی گھنٹے کا پھنس گا دو گھنٹے کا پھنسا اور پورا راستہ بھر یہ آشق درود و سلام سدائے درود و سلام بلند بالآ تھوڑی دیر کچھ ایسے معاملات ہوئے جب ان کا وقت آخر آیا تو ڈاکٹروں اور سارے پورا عملہ اسپتال کا تعجب تھا کہ ہم زندگی میں پہلا آدمی ایسا دیکھ رہے کہ جو مرتے وقت ہر کوئی اپنی ماں کو بلاتا ہے ہر کوئی اپنے باپ کو بلاتا ہے جب معمولی ٹائیپوائڈو بخار آ جائے تو میں ڈاکٹر کے نام کی صدا لگاتا ہے لیکن یہ ایسا کیسا جانا ہے کہ جسے مرتے وقت میں کے جسم کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں زندگی کا تصور نہیں کیا جاتا اور صرف اسے ایک ہی صدا سدھائی دے رہی ہے صرف اسے ایک ہی بات رو لا رہی ہے اب سلا تو السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی درد تھا جو میرے شے کے طریقہ امیر عالیہ سنت دامت برقا تم عالیہ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر اور اعلیٰ حضرت نے اپنے اسلاف سے لے کر اور اسلاف کرام نے ان صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آئیں کہ پیارے اسلامی بھائیو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو نہ بھونا ہم غریبوں کو رضا کی اپنی عادت کی جی. یہ آدت کی جو میرے بھائی کے طریقہ دار ڈاکٹر سارا عملہ موجود ہے ان سب کی موجودگی میں اس آشق درود سلام اور مبلی عداوت اسلامی امیر علیہ سنت کے مرید نے سب کی موجودگی میں اپنے گنا سے توباہ کی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلاح والی پھر الفاظ ادا کیا فلاط وسلام علیہ کا یا رسول اللہ آتا, اللہ آتا اللہ تب تک اپنے غلام کو تڑ پائیں گے یا رسول اللہ, اللہ, اللہ دیدار کرا دیجئے آقا دیدار کا شربت پلا دیجئے الفاظ کا ظاہر ہونا تھا پھر ایک دم درود و سلام کی صدایں بلند ہونے لگی اور آخری کل میں و وسلام علیہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عشق صادق نے دم توڑ دیا اللہ ازل کی ان پر رحمت ہوئی اور ان کے صدقے ہماری مغل پہرے اسلامی بھائیو آپ کو پتا ہوگا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں صبح صبح ایک مدنی کام کیا جاتا ہے جس کا نام ہے سدائے مدینہ اور اس وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو یہ عاشقِ درود و سلام فجر کی نماز کے لیے مسلمانوں کو جگاتے ہیں تو سب سے پہلے جملہ یہی ہوتا ہے بسم اللہ رحمان و وسلام علیکم یا رسول اللہ یہ وہی سطائے مدینہ کی بہاریں تھیں یہ وہی مدنی انعامات کے عامل کی برکت تھی یہ وہی فراہمی سنت پر عمل کا جذبہ تھا یہ وہی جذبہ تھا جو انہیں ہر ماہ تین دن مدنی قافلے میں مسافر بنایا کرتا تھا جس نے پیارے اسلامی بھائی انہیں ایمان کو دنیا سے سلامت لے جانے میں مدد فرمائی کیا اب بھی ہم اپنا ذہن نہیں کہ ہم مدینہ کی پابندی کریں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وز وسلم کا دم بھرنا, دم بھرنا یہ بڑا, یہ بڑا لیکن, لیکن اس پر خرے اترنا اللہ تعالیٰ ہماری مدد پر تو آئی ہم کریں انشاءاللہ شاء اللہ ازد عملی میدان میں پوچھ پڑ کر جہاں کہیں کوئی بھی اعلیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جتنے بھی باغیان ہیں اور جتنے بھی دشمن علیہ اسلام ہیں یہ جتنا بھی کہتے رہے السلام تو السلام علیہ کے یار رسول اللہ سے لوگوں کو منع کریں گے لیکن صبح صبح ہم زدائے مدینہ کے ذریعے درود و سلام کی ڈالیاں نکھاوت کریں گے ہم آپ نیت کر رہے ہیں ہم سدائے مدینہ کی دھویں بچائیں گے کر, کر اپنے ذمہ دار کو جمع کرائیں گے ہر <سلام> مدنی ماں کے ابتدائی دس دن کے اندر جمع کرانے کے ساتھ ساتھ ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے سلو البیر متبو